يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هَدْيِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ الْوَافِي بِمَا یہ وہ عظیم کتاب ہے جس پہ موجودہ دورہ چل رہا ہے اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث پہ مشتمل کتاب ہے یہ کتاب دس مقاصد پہ مشتمل ہے پہلا مقصد وہ عقیدہ سے تعلق رکھتا ہے اور اس مقصد میں تین کتب ہیں ان تین کتب میں سے دوسری کتاب کا نام ہے کتاب الائیمان بالیوم الاخر یعنی وہ کتاب جس میں وہ احادیث ہوں گی جن کا تعلق روز آخرت سے ہے اس دوسری کتاب میں کئی فصلیں ہیں اور ہم پانچویں فصل پڑھ رہے ہیں اور وہ کیا ہے صفت الجنہ و بیان جنت کے اوصاف اور جنت والوں کے اوصاف اور جنت والوں کا بیان اس فصل میں کئی ابواب ہیں آج ہم پندرہویں باب کا آغاز کریں گے باپ رتوان اللہ پندرواں باب کیا ہے اللہ کی رضا اہل جنت پہ یعنی کہ اللہ تعالی اہل جنت پہ رادی ہوں گے حدیث نمبر 111 سو یعنی کہ اسے روایت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں اور امام مسلم بھی ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو سعید خدری سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی یقول اللہ تبارک و تعالی اہل جنت سے کہیں گے جنت والوں سے کہیں گے یا جنت والو فیقول رب وسادئی تو وہ کہیں گے کون جنت والے کہیں گے کہ ہم حاضر ہیں اے ہمارے رب اور تیری سعادت کے طلبگار ہیں فَيَقُولُوا تو اللہ رب العزت کہیں گے حَلْ رَضِیْتُمْ کیا تم رادی ہو یعنی کہ جو کچھ تمہیں مل چکا اس پہ رادی ہو کیا تم اپنی رب پہ رادی ہو فَيَقُولُونَا تو جنتی لوگ کہیں گے وَمَا لَنَا لَا نَرْبَعَا وقد ما لم من خلقك اور کیونہ ہم را اور ہمیں کیا ہے ما استفامیہ اور ہمیں کیا ہے کہ لال لردہ ہم راضی نہ ہوں وقت عاقی تنا والیہ ہے ان ہمیں کیا ہے کہ ہم رادی نہ ہوں جب کہ تو نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو توں نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا اتنی نے نعمتیں دے دی ہیں جو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نے دی تو ہم رادی کیوں نہ ہوں. فَيَقُولُ أَنَا أفضل من تو اللہ رب العزت فرمائیں گے میں تمہیں دوں گا اس سے بھی افضل اس سے بھی بہتر یعنی کہ میں تمہیں وہ چیز دوں گا جو ان چیزوں سے بہتر ہے جو تمہیں میں دے چکا ہوں اللہ عم میں تم کو دوں گا افضل کا اس سے بہتر چیز خالو یا ربی وہ کہیں گے اے اے رب من وہ ائو افضل کا وہ کون سی چیز ہے جو اس سے بھی افضل ہے جنت سے افضل کیا ہوگا وہ کہیں گے وہ ایو وہ کون سی چیز ہے افضل من جو اس سے بھی افضل ہے اس سے بھی بہتر ہے فیقول تو اللہ رب العزت کہیں گے رضوانی میں تم پہ اپنی رضامندی نازل کر رہا ہوں یعنی کہ میں تم پہ اپنی رضا کو اتار رہا ہوں میں تم پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رادی ہو رہا ہوں اوہلو میں اتار رہا ہوں علیکم تم پہ رضوانی اپنی رضامندی یعنی کہ تمہیں اپنی رضامندی میں ڈھانپ رہا ہوں عبدا میں اس کے بعد تم پہ کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا تو یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے جس سے پتا چل رہا ہے اللہ کی رضا کا جو اہل جنت کو ملے گی اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت قرآن حکیم میں جنت کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتے ہیں ردوان اکبر اللہ کی رضا وہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالی رادی ہو جائیں تو سب کچھ ملے گا اللہ ناراد ہو جائیں تو انسان ہر نعمت سے محروم ہے اس لیے اللہ کا رادی ہونا یہ بڑی اہم چیز ہے جنت سے بڑی نعمت ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اہل جنت سے گفتگو کی ہے کلام کیا ہے سے پتا چلا اللہ کی صفات میں ایک کیا ہے کہ اللہ کلام کرتے ہیں جیسے اللہ کی صفت ہے کہ اللہ ہر آواز کو سنتے ہیں اللہ کی صفت ہے اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں ایسے اللہ کی صفت ہے کہ اللہ کلام کرتے ہیں اور اللہ جب کلام کرتے ہیں تو اس کلام میں اس کلام کی آواز ہوتی ہے اور اس کلام کے حروف ہوتے ہیں اسی لیے اللہ تعالی بشر سے کلام کرتے ہیں تو بشر اللہ کے کلام کو سنتا بھی ہے سمتا بھی ہے اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا اس حدیث سے کہ جنت بہت بڑی نعمت ہے لیکن اس سے بڑی نعمت کیا اللہ کی رضا اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا اللہ تعالی دینے والے ہیں یہ بھی اللہ کی صفت ہے دینا فرمایا اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کی ایک صفت یہ بھی ہے اللہ ناراض ہوتے ہیں جیسے اللہ رادی ہوتے ہیں اللہ کسی پہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں تو رادی ہونا ناراض ہونا یہ بھی اللہ کی صفات میں سے دو سکھتے ہیں ہمارا ان پہ ایمان ہے اور ہم ان کو ان کی حقیقت پہ محمول کرتے ہیں گمراہ فرقے کے ان صفات کی تعویل کرتے ہیں وہ ان کو ان کے حقیقی معانی پہ معمول نہیں کرتے اس کے بعد حدیث نمبر سولہ اور باب نمبر سولہ بازت کے ساتھ باب نمبر سولہ کون سا باب ہے باب رو رب سب مومنوں کا اپنے رب کو آخرت میں دیکھنا میں, باب میں وہ احادیث ہوں گی جن سے پتا چلے گا کہ مومن آخرت میں اپنے رب کو دیکھ سکیں گے کہ دنیا میں تو اللہ رب العزت کا دیدار کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے اس لیے دنیا میں اللہ کا کوئی بھی دیدار نہیں کر سکا حتیٰ کہ موسا علیہ السلام تر پہاڑ گئے ہیں اللہ کا کلام سنا ہے اللہ کی آواز میں سنا ہے لیکن اللہ کا دیدار نہیں کر سکے ہمارے نبی علیہ السلاۃ وسلام کے موقع پہ اللہ کا کلام براہ راست سنتے ہیں اللہ کی آواز میں سنتے ہیں لیکن آپ بھی اللہ کی زیارت نہیں کر سکے لیکن آخرت میں اللہ تعالی یہ اعزاز کو بخشیں گے جیسا کہ سر میں اللہ فرماتے ہیں وجوہ نا در ناگر اس دن کئی چہرے ترو تازہ ہوں گے اپنے رب کی زیارت کر رہے ہوں گے اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے تو حدیث نمبر 112 بارہ اسے اس روایت کرنے والے کون ہیں امام بخاری بھی امام مسلم بھی ہان عبداللہ بن قیس یہ حدیث عبداللہ بن قیس سے ہے عبداللہ بن قیس کون ہے ابو مسا شری رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن قیس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتانی و معافی دو جنتیں چاندی کی ہیں ان جنتوں کے برتن بھی اور جو بھی چیز ان میں ہے وہ سب چیزیں کس کی ہیں چاندی کی ہیں وہ جنتانی من رحب اور دو جنتیں سونے کی ہیں گولڈ کی ہیں آن یتہ وہ ان دو جنتوں کے برتن بھی اور ان دو جنتوں میں جو چیزیں موجود ہیں وہ بھی گولڈ کی ہیں سونے کی ہیں تو ان ابتدائی الفاظ سے جنت کے اوصاف کا علم ہوا کہ دو قسم کی جنتیں چاندی کی ہیں ان کے برتن بھی اور ان کی ہر چیز بھی اور دو قسم کی جنتیں گولڈ کی ہیں سونے کی ہیں ان کے برتن بھی اور ان کی ہر چیز بھی فرمایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وما القوم الى ربهم القبر على عدن اور لوگوں کے مابین اور ان کے رب کے دیدار کے مابین کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی سوائے کبریائی کی چادر کے لوگوں کے مابین اور ان کے رب کی زیارت اور دیدار کے مابین کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے سوائے کبریائی کی چادر کے یہ کبریائی کی چادر کہاں ہوگی اللہ وجہ اللہ رب العزت کے چہرے پہ ہوگی جنت آدن کہاں پہ ہوگی ہمیشہ کی جنت میں اس جنت میں جہاں ہمیشہ رہنا ہے جہاں قیام کرنا ہے آدن کا مینا کیا وہ جگہ جہاں قیام کیا جائے جہاں پہ رہا جائے اور مستقل طور پہ رہا جائے تو اس حدیث سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت اور لوگوں کے ماں بہن کہ اللہ کے دیدار اور لوگوں کے بین لوگوں کے کے سے سے جنتی لوگ لوگ جنتی کیا ہوگی کہ کی جادت جو اللہ کے چہرے پہ ہوگی جب اللہ وہ ہٹا دیں گے تو جنتی لوگ اللہ رب العزت کا دیدار کر سکیں گے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو ان میں شامل فرمائے جو اللہ رب العزت کے چہرے کا دیدار کریں گے ہم کسی کو بد دعا نہیں دیتے لیکن افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو اللہ رب العزت کے اس دیدار کا انکار کرتے ہیں تو خطرہ ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ کہیں ان کو اس نعمت سے محروم نہ کر دیا جائے کون سی نعمت اللہ کے چہرے کا دیدار اللہ رب العزت کی زیارت اور اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ اللہ کا چہرہ ہے اور ہم الحمدللہ اللہ کے چہرے پہ بھی مان لاتے ہیں عجیب ہیں وہ لوگ جو اللہ رب العزت کہی ہوئی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں ان کی تعویلیں کرتے ہیں صاف صاف کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ ماننا مشکل ہے اس لیے اس کی تعویل کریں گے تو اگر اللہ رب العزت نے اس کا حقیقی معنی مراد نہیں لیا تھا تو اللہ نے الفاظ کیوں استعمال کیے نبی علیہ السلاۃ والسلام اللہ رب العزت کی صفات بتاتے ہیں اللہ رب العزت کے بارے میں دیگر خبریں دیتے ہیں اور یہ لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ الفاظ اللہ کے لحاظ سے نامناسب ہیں اور اس لیے ان کی تعویل کی جائے گی تو ناؤود کیا نبی علیہ السلط اسلام نے اللہ کی ذات کے بارے میں وہ الفاظ استعمال کیے جو مناسب نہیں تھے جن کا حقیقی میں مناسب نہیں تھا جن کو ان کے ان کے مجازی ایمانے پہ محمول کرنا ضروری ہے حدیث نمبر 113 میم یعنی کہ اسے روایت کرنے والے کون ہیں امام مسلم رحمہ اللہ اور تنہا ہیں ان کے ساتھ اس عمل میں وہ نبی علی السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جن جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے قال آپ فرماتے ہیں یقول اللہ تبارک و تعالیٰ تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اس کا مطلب اللہ تعالی کلام کرتے ہیں اور یہ وہ کلام ہے جو اللہ بعد میں کریں گے اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالی جب چاہتے ہیں جس سے چاہتے ہیں کلام فرماتے ہیں تو اللہ تعالی کلام کریں گے کیا کہیں گے تری کیا تم کوئی چیز چاہتے ہو جو میں تمہیں مزید دوں اضافی طور پہ مزید چہروں کو روشن نہیں کیافید کیا نہیں کیا علم تو کیا ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا, کیا تو ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ نہیں رکھا کیا نے ہمیں جہنم کی آگ سے نجات نہیں دی یعنی کہ یا اللہ آلہ نے ساری بڑی نیمتیں دے دی ہیں ہمارے چہروں کو روشن رکھا جہنم والوں کے چہرے سیاہ ہیں ہمیں نے جنت میں داخل کیا اور باقی لوگ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں تو نیمتیں تو یا اللہ تیری ساری مل چکی قال تو نبی علیہ فرماتے ہیں فکشف الحجاب تو اللہ تعالی حجاب کو ہٹا دیں گے دور کر دیں گے لوگوں اور اللہ رب العزت کے درمیان جو حجاب ہوگا پردہ ہوگا اس کو اللہ تعالی ہٹا دیں گے فما اعتو احب الیہم من النظر ربهم تو انہیں کوئی ایسی چیز نہیں دی گئی ہوگی کن کو اہل جنت کو انہیں کوئی ایسی چیز نہیں دی گئی ہوگی جو انہیں اپنے رب کے دیدار سے بڑھ کر محبوب ہو جتنی بھی چیزیں ملی ہوں گی ان کے مقابلے میں اللہ رب العزت کا یہ دیدار انہیں زیادہ محبوب ہوگا انہیں زیادہ پیارا لگے گا تو اس سے پتا چلا کہ اپنے رب کے چہرے کا دیدار یہ دنتیوں کے ہاں سب سے بڑھ کر محبوب نعمت ہوگی زادہ فی روایتن اور ایک رویت میں اضافہ آیا ہے کہ سمت اللہ حادل آیا کہ نبی علیہ السلاۃ السلام نے جب یہ کہا کہ اللہ تعالی حجاب ہٹا دیں گے تو جنتیوں کو اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہوگی اس کے بعد آپ نے کی تلاوت کی کہ لدین احسن الحسن وزیادہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیک امال کیے اچھے امال کیے کیا ہے ان کے لیے الحسن سب سے اچھی چیز اور وہ کیا ہے جنت وہ اور اس سے بڑھ کر بھی چیز ملے گی وہ کیا ہے زیادہ اضافہ اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد اللہ کے چہرے کا دیدار ہے اسی لیے اس حدیث میں اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں تری دو نشین کیا تم چاہتے ہو کوئی چیز جو میں تمہیں مزید دوں تو ایت میں بھی کیا کہا گیا الحسن و زیادہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جنت ہے وہ زیادہ اور مزید ایک چیز بھی ہے اور اس سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے اور وہ کیا ہے اللہ کے چہرے کا دیدار اس کے بعد کتاب کے رائٹر کہتے ہیں کہ آپ حدیث نمبر چھتر دیکھ لیں جی ہاں حدیث نمبر چھہتر میں بھی جو کہ صفحہ نمبر 57 پہ ہے ففٹی اور حدیث کا نمبر کیا ہے 76 وہاں بھی اللہ رب العزت کے چہرے کے دیدار کا تذکرہ ہے صحابہ کلام کہتے ہیں اللہ کے کی رسول کیا ہم روزے قیامت اپنے رب کو دیکھیں گے تو آپ نے کہا کہ تم اپنے رب کو ایسے ہی واضح طور پہ دیکھو گے جیسے تم سورج کو دیکھتے ہو جب کہ اس کے سامنے بادل نہ ہو جیسے تم چودویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو جب کہ اس کے سامنے بادل نہ ہو دوسری کتاب اپنے اختتام کو پہنچی اور اب تیسری کتاب کا آغاز ہو رہا ہے یعنی کہ عقیدہ پہلا مقصد ہے اس کتاب کا اور عقیدے کے ضمن میں تین, تین کتب ہیں پہلی کتاب کیا تھی کتاب الاسلامی والایمان وہ ان حدیث پہ مشتمل تھی جن حدیث کا تعلق اسلام اور ایمان سے ہے پھر دوسری کتاب ہم نے ابھی پڑھی ہے وہ کیا تھی کتاب الامان ابلیوم الآخر وہ احادیث جن کا تعلق رد آخر کے ایمان لانے سے ہے اور اب تیسری کتاب وہ کیا کتاب السالد المان بالقدر تیسری کتاب وہ ہے جس کا تعلق تقدیر پہ ایمان لانے سے ہے کہ تقدیر پہ ایمان لانا چاہیے اس بارے میں یہ تیسری کتاب ہے اب اس کتاب میں کئی ابواب ہیں کافی سارے ابواب ہیں تقریباً بارہ بارہ ابو ہیں اس کے بعد دوسرا مقصد شروع ہو جائے گا تو اس کتاب میں بارہ کیا ہے باب باب ایمان و پہلا ان حدیث کے بارے میں ہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ تقدیر پہ ایمان لانا ضروری ہے کون سی جی تقدیر پہ خیری و شرری اچھی تقدیر پہ بھی بری تقدیر پہ بھی کیا مطلب انسان کے حق میں جو کچھ ہو رہا ہے ان میں سے کئی چیزوں کو انسان خیر سمتا ہے کئی چیزوں کو شر سمتا ہے انسان کا مکان گر پڑے تو وہ اس کو شر سمتا ہے انسان سے اس کا بیٹا واپس لے لیا جائے تو وہ اس کو شر سمتا ہے انسان کی دکان میں آگ لگ جائے تو اسے شر سمتا ہے تو ایمان لایا جائے کہ جسے انسان خیر سمتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے اور جسے انسان شر سمتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے جسے انسان خیر سمتا ہے وہ بھی اللہ کا اللہ کو پہلے سے معلوم ہے جس کو انسان شر ہمتا ہے وہ بھی اللہ کو پہلے سے معلوم ہے جس کو انسان خیر سمتا ہے وہ بھی اللہ کے پہلے سے لکھا ہوا ہے اور جس کو انسان شر سمتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پہلے سے لکھا ہوا ہے تو تقدیر نام ہے اللہ کے علم کا جن یعنی کے اللہ پہلے سے جانتے ہیں جو آئندہ ہونے والا ہے اللہ کو اس کا اندازہ پہلے سے ہے اور اللہ نے اسے لکھ رکھا ہے اور آج جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے وہ خیر ہو یا شر اس لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے تو تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے تو ہمارا اس سب پہ ایمان ہے کئی لوگ اس معاملے میں گمراہ ہوئے ایسے گمراہ ہونے والے لوگوں کو قدریہ کہتے ہیں قدریہ ان کے تقدیر کے منکر اور یہ کون ہے یہ موتری ہیں عقل پرست لوگ جو اپنی عقل کی وجہ سے کئی اسلامی عقائد کو نہیں مانتے کئی صحیح عادیث کو نہیں مانتے اور تقدیر کو بھی یہ لوگ نہیں مانتے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مان لیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کو پہلے سے معلوم تھا تو پھر یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے اور یہ انسان پہ ظلم کے مترادف ہے کہ انسان کو سزا دی جائے ان کاموں کی ان گناہوں کی جو پہلے سے لکھے ہوئے تھے جو پہلے سے اللہ کو معلوم تھے اب اللہ کا لکھا ہوا تو غلط نہیں ہو سکتا اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا تو یہ ظلم و زیادتی ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا قیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کو ہر چیز کا تب پتا چلتا ہے جب وہ واقع ہو چکی ہوتی ہے, واقع ہو رہی ہوتی ہے اللہ کو پہلے نہیں ہوتا کہ یہ ہوگا اور یہ کتنا گندہ کریں کہ اللہ کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے جب ہو رہا ہوتا ہے تب اللہ کو پتا چلتا ہے ان لوگوں نے اپنی طرف سے اللہ رب العزت کو ظلم ظلم سے پاک رکھنے کی کوشش کی جیسے ہمارے وہ بھائی جو اللہ کے نام اور صفات کی تعمیل کرتے ہیں وہ بھی اپنی طرف سے اللہ کے ساتھ خیر کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ صفات اپنے حقیقی معنیٰ میں اللہ کے لیے مناسب نہیں ہیں یہی کام ان لوگوں نے کیا کہ تقدیر یہ کہنا کہ اللہ کو پہلے سے پتا ہے اور اللہ نے لکھ رکھا ہے اور ویسے ہی ہوگا جیسے اللہ نے لکھا ہوا ہے یہ تو اللہ کے عدل کے خلاف ہے اور وہ یہ بھول گیا کہ اگر ہم کہیں گے اللہ کو معلوم نہیں ہوتا تو یہ تو اللہ کو علیم ماننے کے خلاف ہے یہ اللہ کی صفت علم کے خلاف ہے کہ اللہ کو پتا ہی نہ ہو کہ کیا ہونے والا ہے تو یہ تو کفر کے مترادف ہے ایسے لوگوں کے بارے میں عبداللہ کی عمر کو پتا چلا تھا تو انہوں نے کہا تھا ان لوگوں کو پیغام دے دو کہ میں تم لوگوں سے بری ہوں میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر تم اسی عقیدے کے فوت ہو گئے اہت پہاڑ کے برابر تم نے اللہ کی راہ میں صدقہ خلا دیا ہو گول دیا ہو اللہ قبول نہیں کرے ایمان کے ارکان کتنے ہیں چھ اللہ پہ ایمان فرشتوں پہ ایمان آسمانی کتابوں پہ ایمان نبیوں اور رسولوں پہ ایمان آغرت پہ ایمان اور تقدیر پہ ایمان تو تقدیر پہ ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا اللہ نے لکھ لیا اور اسی کے مطابق ہو رہا ہے اور یہ انسان پہ کوئی ظلم نہیں ہے اس عقیدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ انسان کو مجبور کرتے ہیں کہ تم وہی کرو جو میں نے لکھ دیا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے یہی تو غلط فہمی ہے لوگوں کی اصل میں اللہ کا علم ناقص اللہ کا علم کامل و مکمل ہے ناقص نہیں ہے اللہ نے وہی لکھا ہے جو انسان نے کرنا تھا کیونکہ اللہ کے کی علم میں کوئی غلطی نہیں ہے تو اس لیے انسان بالکل وہی کر رہا ہے جو لکھا ہوا ہے اور یہ قتل نہیں ہے کہ اللہ انسان کو مجبور کر دیا ہے کہ تم ویسا کرو جیسا میں نے لکھ دیا ہے تو یہ جو پہلا باب ہے اس بارے میں تین احادیث کی طرف اشارہ کیا ہے اس کتاب کے رائٹر شیخ صالح شامی نے چونکہ وہ احادیث کے تکرار سے بچنا چاہتے ہیں احادیث کی گنتی کم رکھنا چاہتے ہیں اس لیے اس باب میں تین احادیث کی طرف اشارہ کر دیا ہے ایک پہلے گزر چکی ہے دو آئندہ آنے والی ہیں لیکن وہ احادیث یہاں پہ ذکر نہیں کی ہیں نمبر دے دیے کہ آپ وہاں پہ دیکھ لیں پہلے نمبر پہ حدیث نمبر 27 یہ وہی حدیث ہے جسے جبریل کہ جبریل اسلام آپ کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے آپ سے سوال کیا تھا کس بارے میں اسلام کے بارے میں ایمان کے بارے میں احسام کے بارے میں قیامت کے بارے میں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں تو وہاں پہ آپ نے جب ایمان کے ارکان بتائے تھے تو چھٹا رکن کیا بتایا تھا تقدیر پہ ایمان لانا اور دوسرے نمبر پہ حدیث کون سی ہے پندرہ سو بیس یہ حدیث کس بارے میں ہے تقدیر پہ راضی ہونے کے بارے میں کہ انسان کو اس تقدیر پہ راضی رہنا چاہیے جو اللہ نے لکھی ہوئی ہے اور اس میں وہ حدیث لے کر آئیں گے جس میں یہ آتا ہے کہ اگر تم پہ کوئی مصیبت آئے تو یہ نہ کہا کرو کاش میں یوں کر لیتا تو یوں یوں ہو جاتا بلکہ یہ کہا کرو قدر اللہ یہ تو اللہ کی تقدیر ہے یہ تو ہوا جو پہلے سے لکھا ہوا تھا وما فعل اور اللہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے جب دنیاوی مصیبتیں آئیں تو اب یہ نہیں کہ پوری زندگی آپ روتے رہیں کہ کاش اس رات میں یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا اب آپ کہیں کہ جو ہوا یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس نے ایسا ہی ہونا تھا میں جو بھی کر لیتا اللہ کی مشیت نے نافذ ہو کے رہنا تھا اور یہ مصیبتیں جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں تو یہاں پہ انسان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہارے اوپر مصیبت کیوں آئی البتہ اگر مصیبت پہ نارادگی کا اظہار کرے گا تو پھر اللہ رب العزت اس کے اوپر سوال کریں گے اس کے بعد حدیث نمبر بارہ سو بائیس یہ کس بارے میں ہے یہ تقدیر سے تقدیر کی طرف فرار ہونے کے بارے میں ہے اور یہاں اس کی طرف میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں کیونکہ اس حدیث کا تعلق موجودہ حالات سے بھی ہے آج کل کرونا کی بیماری ہے نبی علی اسلام نے تعاون کی بیماری کے بارے میں ایک حدیث بیان کی تھی ہوا یہ کہ جناب عمر فاروق شام جا رہے تھے جب کہ وہ خلیفہ تھے لیکن ابھی وہ تبوک میں تھے جو کہ شام کے قریب ہے تو پتہ چلا کہ وہاں پہ تعاون کی بیماری چکی ہے. تو جناب عمر فاروق نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ میں آگے جاؤں یا واپس مدینہ جاؤں کیونکہ تو ان کی بیماری ہے تو کئی صحابہ کرام نے کہا آپ ا... آ... آ... آگے جائیں کئی نے کہا آپ واپس چلے جائیں کچھ لوگ کہہ رہے تھے آپ آگے جائیں آپ ڈرتے کیوں ہیں آپ جس کام کے لیے آئے ہیں اس کام کو پورا کریں اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے صحابہ کرام آپ کے ساتھ ان کو خطرے میں نہ ڈالیں آپ واپس مدینہ چلے جائیں بہرحال آپ نے ان لوگوں کی رائے کو قبول کیا جو کہہ رہے تھے کہ آپ واپس چلے جائیں جب ابو جرا کو اس چیز کا علم ہوا اور وہ اس علاقے میں جہاد کے کمانڈر تھے جناب عمر فروخ کی طرف سے تو کہنے لگے امیر المنین کیا آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں یعنی کہ جو اللہ کا لکھا ہوا وہ تو ہو کر رہے گا آپ آگے بڑھیں شام جائیں آپ تقدیر سے بھاگ کر پیچھے ہٹ رہے ہیں تو جناب عمر فروخ نے کیا کہا تھا کہا تھا لَو ابو عبیدہ یہ الفاظ کسی اور نے کہے ہوتے ان کے تمہیں زیب نہیں دیتے یہ الفاظ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ الفاظ کو اور کہتا تو میں اس کو بتاتا اب تمہیں میں کیا کہوں تمہاری کی شان ہے تمہارا مقام ہے پھر کہا نام نفر من قدر اللہ لا قدر اللہ بالکل میں تقدیر سے بھاگ رہا ہوں لیکن بھاگ کے کہاں جا رہا ہوں تقدیر کی طرف ہی جا رہا ہوں یعنی اگر میرے نصیب میں یہ لکھا ہے کہ واپس میں مدینہ جاؤں گا تو اس لیے میں مدینہ جا رہا ہوں تو میں جو بھی کروں گا ان کا مطلب تھا کہ میں جو بھی کروں گا وہ تقدیر کین کی مطابق ہوگا اس لیے مجھے تو پتہ نہیں تقدیر میں کیا لکھا ہے میں نے اپنی تدابیر اختیار کرنی ہے یہ فارسی تدابیر کو اپنانا ہے میں جو کچھ کروں گا وہ تقدیر کے مطابق ہوگا اگر میں مدینہ جاتا ہوں اس کا مطلب ہے تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ عمر مدینہ جائے گا اور اگر میں شام جاتا ہوں اس کا مطلب ہے تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ میں شام جاؤں گا اس لیے انسان تقدیر کا انتظار نہ کرے انسان قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق وہ قدم اٹھائے جو درست ہو جو مناسب ہو اور جب نقصان ہو جائے تب اپنے آپ کو حوصلہ دے لوگوں کو حوصلہ دے بھائی بیٹکا رونے کی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں نقصان بہت ہو گیا لیکن کیا ہو سکتا ہے یہ اللہ نے تقدیر میں پہلے لکھ رکھا تھا ہم جو بھی کر لیتے یہ تو ہونا ہی تھا اس کے بعد ہے باب نمبر دو کیا باب ہے باب بد الخلقی یہ باب ہے مخلوق کے آغاز کے بارے میں کہ مخلوق کا آغاز کیسے ہوا کس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا اس بارے میں یہ باب ہے حدیث نمبر 114. میم. یعنی کہ ام وسلم نے فرمایا مارج من نار اور جنوں کو پیدا کیا گیا ہے آگ کے شعلے سے جن کہاں سے پیدا ہوئے آگ سے مارس کا من کیا ہوتا ہے شولہ بخلی آدما وسیقم اور آدم پیدا ہوئے ہیں اس چیز سے جو تمہارے لیے واضح کر دی گئی ہے تمہارے لیے بیان کر دی گئی ہے تمہیں بتا دی گئی ہے تو کیا بتایا کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں کس چیز سے پیدا ہوئے ہیں تو قرآن میں کئی جگہ پہ بتایا گیا ہے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے تو یہ مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام اس چیز سے پیدا ہوئے ہیں جو تمہیں بتا دی گئی ہے تو اس عدیش سے ہمیں فرشتوں جنوں اور انسانوں کا پتا چل گیا تین تین مخلوقات کا کہ یہ کس چیز سے پیدا ہوئی ہیں تو فرشتے نور سے جن آگ سے اور آدم علیہ السلام مٹی سے اور پھر باقی ان کی اولاد آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی ہے اس کے بعد حدیث نمبر ایک سو پندرہ میرے کی والے امام مسلم عن ان رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی صورت بنائی جنت میں یعنی کہ ان کی صورت بنائی ان کا ڈھانچہ بنا دیا تو تارا کہ رکا اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑے رکھا جب تک اللہ نے چاہا کہ ان کو چھوڑ دی یعنی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ان کی حالت پہ رہنے دیا جب تک اللہ نے چاہا کہ آدم علیہ السلام کسی حالت پہ رہیں یعنی کہ ان میں رو نہیں پھونکی اسی ہاتھ میں ان کو رہنے دیا ایک عرصہ اور ورثہ کتنا تھا جتنا اللہ نے چاہا السلام کے ارد گرد چکر لگانے لگا یم درو وہ دیکھتا تھا ماہ یہ کیا چیز ہے فلما اجوفا تو جب اس نے دیکھا رو آدم علیہ السلام کو اور ان کے اس ڈھانچے کو جب دیکھا اجوافا کہ وہ اندر سے کھوکھلا ہے اندر سے خالی ہے پیٹ والا ہے اور پیٹ اندر سے خالی ہے تو عبریس نے پہچان لیا جان لیا ان خلی کا خلقن لا کہ اس کو پیدا کیا گیا کس کو آدم علیہ السلام کو خلقا ایسی شکل میں کہ لا لگ کہ یہ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکتے کیا مطلب ہے کہ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکتے یعنی کہ ان کو پیدا کیا گیا ہے تو یہ کمزور ہیں یہ اپنے آپ سے وسوسے کو دور نہیں کر سکتے یہ پیدا ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے اور یہ پیٹ خالی ہے یہ پیٹ کو بھرنے کے لیے گناہ پہ امادہ ہو سکتے ہیں ان سے اس مخلوق سے گناہ کروایا جا سکتا ہے یا اس نے یہ سمجھا کہ یہ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکتے ان کے غصے میں آئیں گے تو غصے پہ کنٹرول نہیں رکھ سکیں گے کیونکہ حدیث کے الفاظ صرف اتنے ہیں کہ اس نے پہچان لیا کہ انہیں ایسی شکل میں پیدا کیا گیا ہے کہ یہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکیں گے کس لحاظ سے یہ حدیث میں وضاحت نہیں ہے اس لیے علم کرام پھر وضاحت کرتے ہیں کہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکیں گے کس لحاظ سے کسی نے کہا اس لحاظ سے کہ یہ وسوسا دور نہیں کر سکیں گے شیطانی وسوسے کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے یا اس لحاظ سے کہ پیٹ کی وجہ سے گناہ کروانا ان سے ممکن ہوگا کیونکہ نے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکیں گے بھوک کی وجہ سے پیٹ بھرنے کے لیے گناہ کریں گے یا آپ نے اوپر قابو نہیں رکھ سکیں گے اس کا مطلب کیا ہے کہ غصے میں آ جائیں گے غصے پہ کنٹرول نہیں ہوگا تو یہ کئی مطلب اس کے بتائے گئے ہیں لیکن اس حدیث سے بھی کیا پتا چلا باپ کا کیا تھا مخلوق کا آغاز پتا چل رہا ہے کہ آدم علیہ السلام اور انسان کی تخلیق اور پیدائش کا آغاز کیسے ہوا یہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے اس کے بعد کیا باب نمبر تین کیا باب ہے باب الشیطان و فتن الناس شیطان اور اس کا لوگوں کو فتنہ میں ڈالنا یہ شیطان کے لوگوں کو فتنہ میں ڈالنے کے بارے میں باب ہے اس میں شیطان کا تذکرہ بھی آئے گا اور اس بات کا بھی کہ وہ لوگوں کو فتنے میں اسے سو یعنی بیان کرنے والے کون ہیں صرف امام مسلم عن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابلیس آیا ہو جابر رضی اللہ عنہ سے رویت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ابلیس یادہ وہ وہ اپنا ارچ لگاتا ہے اپنا ارچ قیم کرتا ہے علی المائی کہاں پانی پہ آیا ہو پھر وہ اپنے لشکروں کو بیٹا ہے اپنا ارچ پانی پہ لگاتا ہے پھر اپنے لشکروں کی دوڑیاں لگاتا ہے انہیں بیچتا ہے انہیں روانہ کرتا ہے سرایا سریا کی جمع ہے سریا لشکر کو کہتے ہیں فم من منزلہ تن آدم تن تو ان میں سے کن میں سے اس کے لشکر والوں میں سے تو ان میں سے اس سے سب سے قریب مقام و مرتبہ کے لحاظ سے وہ ہوتا ہے جو ان میں سے سب سے بڑھ کر فتنا ڈالنے والا ہوتا ہے شیطان اپنا مکرب کس کو بناتا ہے اپنے قریب کون سے چیلوں کو رکھتا ہے جو سب سے بڑھ کر انسانوں میں فتنا ڈالنے والے ہوں ان میں اختلافات ڈالنے والے ہوں ان کو جدا کرنے والے ہوں میاں بیوی میں طلاق ڈالنے کا سبب بننے والے ہوں یدید عہد ہوں ان میں سے ایک آتا ہے کن میں سے یہ لشکر جو اس نے بھیجے تھے یہ لو, جو جن اس نے بھیجے تھے ان میں سے ایک آتا ہے فیقول میں نے اس طرح کیا میں نے اس طرح کیا اپنی رپورٹ دیتا ہے آنے والا اور کہتا ہے میں نے آج یہ کیا اس کو گمراہ کیا اس سے گناہ کروایا فیقول آگے سے کہتا ہے ما صنعت تشی تو نے کچھ نہیں کیا یعنی کہ تو نے کوئی کو بڑا کام نہیں کیا کو قابل ذکر کام نہیں کیا تو تھی ایسا کام نہیں کیا جس کے اوپر میں تمہیں شباش دوں احدهم. آپ علیہ ہم نے فرمایا احدهم. پھر ان میں سے ایک اور آتا ہے وہ کہتا ہے ماں ترخت میں نے اسے چھوڑا نہیں کس کو جس کو میں نے گمراہ کرنا تھا جس کے پیچھے میں لگا ہوا تھا اس کو میں نے چھوڑا نہیں حتہ فر رخ بئی کہ میں نے اس کے درمیان اور اس کی بیوی کے درمیان میں نے جو ڈال دی تفریق میں نے کروا دی ان کو لگ میں نے کروا دیا پیچھے لگا رہا میں وسوسے ڈالتا رہا بیوی کو خامن کے خلاف بڑکاتا رہا خامد کو بیوی کے خلاف بھڑکاتا رہا بیوی کے زین میں خامن کی زیاتیاں ڈالتا رہا کہ تمہارے خلاف اس نے یہ بھی زیادتی کی تھی تمہارے اوپر یہ بھی زیادتی کی تھی اور خامند کے دل میں بیوی بی کے خلاف ڈالتا رہا کہ اس کی یہ عادت بھی بری ہے اس کی یہ عادت بھی بری ہے اس کی یہ عادت بری ہے تو بس وسے میں ڈالتا رہا ماحول بناتا رہا حتہ فرق نہ ہو بہ نمراتی حتیٰ کہ میں نے اس کے ماں بہن اور اس کی بیوی بی کے ماں بہن تفریح دلوا دی جدائی ڈلوا دی آپ علیہ اس فرمایا شیطان کو قریب کرتا ہے ہے تو اور ایک اور لفظ میں آتا ہے کہ اس کو وہ گلے لگا لیتا ہے اپنے جسم کے ساتھ چمٹا لیتا ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیطان کے وار کتنے خطرناک ہیں اور شیطان مسلمانوں میں جدائی دائی ڈالنے کو کتنا پسند کرتا ہے اب مجھے یقین ہے کہ آپ مجھ سے یہ حدیث سن رہے ہیں تو میں اور آپ یہ حدیث پڑھتے ہوئے دوسروں کے بارے میں سوچ رہی ہیں کہ وہ ایسے کرتا ہے اپنے آپ کو بھول جاتی ہیں یہ کام ہم میں سے کئی لوگ کرتے ہیں اور کئی انجانے میں کرتے ہیں کئی جان رہے ہوتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا مثال کے طور پہ ایک ہماری بہن کسی اور بہن سے ملتی ہے اور جب اس سے یہ لفظ کہتی ہے کہ تمہارا خامن تمہارے اوپر بڑی زیادتی کرتا ہے تمہارے والدین نے یہاں تمہاری شادی کر کے تمہارے اوپر ظلم کیا تم کتنی پڑھی لکھی ہو کتنی خوبصورت ہو اور تمہاری فیملی کتنی پڑھی لکھی تھی اور یہ, تو یہ عورت دوسری عورت کو اس کے خامن خلاف بڑکا رہی ہے یہ فوراً طلاق نہیں ہوگی یہ ایسے ماحول بنتا رہے گا آگ لگتی رہے گی اور یہ اب وہ خامد سے جب ملے گی تو اس کے دل میں خامون کے خلاف نفرت ہوگی آسانی سے اس کی بات نہیں مانے گی اس کے کام نہیں کرے گی بدتمیزی کرے گی اور آستہ آستہ طلاق کا ماحول بن جائے گا ایسے ہی لڑکا لڑکے کو کہتا ہے بڑی جاہل لڑکی تمہیں ملی ہے بہت افسوس ہے تمہارے والدین پہ انہوں نے تمہارا خیال نہیں رکھا تو یہ الفاظ جو ہم کہتے ہیں یہ ہم شیطان کی خواہش کو پورا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور صحیح حدیث ابو شریف وغیرہ کی نبی السلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے خام کے خلاف اس کے بعد حدیث نمبر میم اس کو نویت کرنے والے کون ہیں امام مسلم جابر رضی اللہ تعالبی علیہ السلط سے سنا. آپ کہہ رہے تھے کہ شیطان قد نماز پڑھنے والے اس کی عبادت کریں پھر جزیرت العرب جزیرہ عرب میں جزیرہ عرب میں مکہ مدینہ میں ریاض میں یہ جو سارا علاقہ جس کو عرب کہا جاتا ہے یہاں پہ جو نماز پڑھنے والے ہیں یہ شیطان کی عبادت کریں شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا اور جان چکا کہ یہ ممکن نہیں ہے بے بینہم لیکن وہ ان نمازیوں کے مابین لڑائی جھگڑا کرانے میں مایوس نہیں ہوا اس معاملے مایوس نہیں ہوا اس بات کی امید اسے رہتی ہے کہ میں ان میں لڑائی جھگا کروانے میں کامیاب ہو جاؤں گا ان کو ایک دوسرے کے خلاف بڑکانے میں کامیاب ہو جاؤں گا لیکن اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ اب جزیرہ عرب میں یہ نمازی اس کی عبادت کریں گے یہاں پہ سوال پیدا ہوگا سوال کیا ہے کہ نبی حصہ تو اسلام فرما رہے ہیں کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ جزیرہ عرب میں نماز پڑھنے والے اس کی عبادت کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ مدینہ میں اب شرک نہیں ہوگا ریاض میں شرک نہیں ہوگا اور یہیں سے وہ کلمہ پڑھنے والے لوگ جو قبر والوں کو پکارتے ہیں ان سے دعائیں کرتے ہیں انہیں سجدہ کرتے ہیں انہیں رکوع کرتے ہیں ان کے نام کے طواف کرتے ہیں ان کے نام پہ نظریں مانتے ہیں وہ کہتے ہیں تم ایسے ہی شرک شرک لگے رہتے ہو مکہ مدینہ میں اس علاقے میں تو اللہ کے رسول نے بتا دیا تھا کہ شیطان مایوس ہو چکا یہاں پہ اب شیطان کی عبادت کبھی نہیں ہوگی تو گزارش یہ ہے کہ اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس حدیث سے کیا مراد ہے دیگر احادیث کو آپ ساتھ لے کر چلیں گے تو پھر آپ اس حدیث کا صحیح معنی جان سکیں گے آپ لوگوں نے شاید وہ حدیث سنی ہو بالکل صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ علیٰسلام فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کئی قبائل مشرقین سے جا نہیں ملیں گے شرک کا ارتقاب نہیں شروع کر دیں گے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام آخری وقت تک شرک سے روکتے رہے فوت ہونے سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی لانا تو یہ ہوگی ان پہ کہ انہوں نے اپنے نبیوں خطرہ نہیں تھا تو ممکن ہے اور شرک کا وقوع ہمارے سامنے ہو رہا ہے شرک تو اللہ کے سر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شرک نہیں ہوگا ان الفاظ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شرک نہیں ہوگا ان الفاظ کے کیا معنی ہے اس بارے میں دو قول آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پہلا قول یہ ہے کہ آپ نے کہا شیطان مایوس ہو چکا ہے اور شیطان عالم الغیب نہیں ہے شیطان نے جب دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں تو مایوس ہو گیا اسلام کے غلبہ کو دیکھ کر اسلام کی فتوحات کو دیکھ کر اور فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے والے لوگوں کی کثرت دیکھ کر مایوس ہو گیا کہ اب لگتا ہے کہ جزیرہ عرب میں میری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا بتوں کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا لیکن یہ اس کا علم ہے اور اس کا علم ناقص ہے وہ عالم الغیب نہیں ہے شرک بعد میں ہوا وہ مایوس ہو گیا تھا لیکن اس کی مایوسی آردھی ثابت ہوئی اور دوسرا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جزیرہ عرب میں سارے کے سارے مومن مشرق مان جائیں اور شیطان کی عبادت شروع ہو جائے نہیں ہمیشہ جزیر عرب میں کئی لوگ توحید پہ رہیں گے شرک سے دور رہیں گے شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب کے سارے مومن اس کی عبادت شروع کر دیں اور یہ دوسرا مطلب جو ہے کس نے بتایا ہے امام ابن رجب رحمہ اللہ نے بتایا ہے اسی باب سے تعلق رکھتی ہیں دو اور احادیث حدیث نمبر 735 اور حدیث نمبر 1522 ان دو حدیثوں میں بیان ہے اس چیز کا کہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے تو اس لیے شیطان سے بچ کر رہنا چاہیے شیطان کے فتنے بڑے خطرناک ہوتے ہیں باب نمبر چار یہ کیا ہے باب خلق الدمی فی بطن امی انسان کا اپنی ماں کے پیٹ میں پیدا ہونا انسان کی اپنی ماں کے پیٹ میں تخلیق اور پیدائش اس بارے میں یہ باب ہے حدیث نمبر کون سی ہے ایک سو اٹھارہ یعنی کہ اسے روایت کرنے والے کون ہیں امام بخاری بھی اور امام مسلم بھی عبد اللہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے اللہ کے رسول علیہ نے بیان کیا آپ نے ہمیں بتایا وادق المسوق عبداللہ مسعود کہتے ہیں آپ نے بتایا جبکہ کہ آپ کون ہیں آپ صادق بھی ہیں آپ مسود بھی ہیں کیا مطلب صادق آپ سچ کہتے تھے جھوٹ نہیں بولتے تھے جو بھی دین بیان کیا اللہ رب العزت کی طرف سے بیان کیا اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کی اور المسدوق آپ کو جو دیا گیا وہ بھی سچ پہ مبنی تھا ایسا نہیں ہے کہ جو اوپر سے نازل ہو رہا تھا وہ جوڑ تھا عام طور پہ کیا ہوتا ہے جو نبوت کے دعوے کرتے ہیں جو دجال ہوتے ہیں یا تو خود فرادی ہوتے ہیں شہرت حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے اپنے آپ کو نبی باور کراتے ہیں اپنے آپ کو ولی باور کراتے ہیں کہ میرے اوپر غیبی خبریں نازل ہوتی ہیں اور یا وہ خود ٹھیک ہوتا ہے لیکن شیطان اس کے ساتھ کھیر رہا ہوتا ہے شیطان اس کو دھوکے دے رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جو باتیں میرے ذہن میں ڈالی جا رہی ہیں شاید اللہ کی طرف سے ہیں حالانکہ وہ شیطان کے وسوسے سے ہوتی ہیں اللہ جزائے خیر دے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو انہوں نے اپنی کتب میں کئی جگہ لکھا ہے کہ مجھ سے کئی دفعہ حاجیوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو میدانی الفات میں دیکھا ہے کسی نے کہا ہم نے آپ کو مکہ دیکھا ہے اب اگر ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرادی ہوتے تو وہ کہتے میں اللہ کا ولی ہوں میں ایک ہی وقت میں شام اور دمشق میں بھی ہوتا ہوں مکہ میں بھی ہوتا ہوں عرفات میں بھی ہوتا ہوں پہنچی ہوئی سرکار ہوں لیکن فرادی نہیں تھے وہ ان حاجیوں سے کہتے تھے اور ہوتا تو وہ کہتا جب حاجی یہ باتیں بیان کرتے تھے آ کر تو سننے لوگوں سے کہتا سن لو بھائی جی تمہارے سامنے بتا رہے ہیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میری شان سن لو ان سے گیا ہی نہیں میں تو ادھر ہی ہوں تو نبی علی السلاۃسلام صادق بھی ہیں مسلوک بھی ہیں سچ کہتے ہیں اور مسلوک آپ سے سچ کہا گیا ہے تو کیا فرمایا اللہ کے رسول نے معذضہ ہے یہ حدیث بھی معذہ ہے کئی احادیث معاہدہ کی حیثیت رکھتی ہے یہاں پہ دیکھیے کہ آج سے چودہ سو چالیس سال پہلے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے بتا دیا کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں کتنے مراحل طے کرتا ہے اور ہر مرحلے کتنے ایام پہ مشتمل ہوتا ہے کیا اس زمانے میں مکہ میں یہ سائنسی لیبارٹریاں تھیں کیا اس زمانے میں الٹرا ساؤنڈ کی سہولت موجود تھی نبی علیہ السلات وسلام نے یہ معلومات باریک معلومات کہاں سے دی اس سے پتا چلا کہ آپ واقعی اللہ کے نبی تھے اللہ کے رسول تھے اور واقعی آپ کو اللہ خبریں دے رہا تھا جو انسان کا خالق ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کو پالتا ہے اور پیدا کرتا ہے تو یہ حدیث دلیل ہے کہ آپ واقعی سچے نبی تھے جھوٹے نبی نہیں تھے اتنے اتنی صدیاں پہلے آپ کی بیان کی گئی حدیث آج کی سینس اس کی تصدیق کر رہی ہے اور اس کی تقدیق نہیں کرتی لیکن یاد رکھیے گا بطور مسلمان ہم اس حدیث کو مانتے ہیں اس لیے نہیں کہ سینس تصدیق کرتی ہے سینس اس کی تصدیق کرے نہ کرے ہمیں نبی علیہ السلام پہ اعتماد ہے جھوٹی ہو سکتی ہے اللہ کے نبی جھوٹے نہیں لیکن جب سینس بھی آپ کے حدیث کی تصدیق کرتی ہے تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ہمارے یقین میں اضافہ ہوتا ہے ہمیں سکون ملتا ہے کہ واقعی ہمارے نبی نے اتنے سو سال پہلے جو باتیں کی تھی وہ درست نہیں کہ آج کی سینس اور آج کے تصدیق کر رہے ہیں تو, تو آپ کیا فرما رہے ہیں ان نقل کا بے شک تم میں سے کسی ایک کا مادہ تخلیق وہ مادہ جس سے پیدا ہوتا ہے ان کا نطفہ تم میں سے کسی ایک کا مادہ تخلیق یو جمع کیے جاتا ہے رکھا جاتا ہے فی پی بکری اس کی ماں کے پیٹ میں اربائی یومن چالیس دن تک بھائی نے بتا دیا کہ شکل میں رہتا ہے مسلح پھر وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے مسلح اتنی مدت تک جتنی مدت پہلے بتائی گئی ہے, ہے؟ چالیس دن تک تو چالیس دنوں تک وہ کیا رہتا ہے جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے یہ دوسرا مرلہ ہو گیا اور کتنے مہینے ہو گئے چالیس اور چالیس کتنے ہو گئے اسی تو تین مہینے سے کچھ کم یقین تیسرا مرل آپ نے بتایا پھر وہ کیا بن جاتا ہے گوشت کا ٹکڑا بن کر رہتا ہے ایک سو بیس دن کتنے مہینے ہو گئے چار مہینے اس کا مطلب یہ ہے کہ چار مہینے ہو چکے ہیں اور ابھی تک اس میں رونی پونکی گئی ملک پھر اس کی طرف بھیجا جاتا ہے کس کو فرشتے کو اب فرشتہ آتا ہے پھر اس کی فرشتے کو بھیجا جاتا ہے فیو اربائی کلیماتین تو اسے چار چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کس کو فرشتے کو وہ چار چیزیں کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے چنانچہ وہ فرشتہ لکھتا ہے رز اس پیدا ہونے والے بچے کا رزق اس کو رزق کتنا ملے گا دنیا میں وہ اج اور اس کی عمر لکھتا ہے کتنی اس کی عمر ہوگی وہ عمل رہو اور اس کے لکھتا ہے اس کے کیسے ہوں گے؟ لکھ دی گئی ہیں چار چیزیں ہمارا باپ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے تقدیر پہ ایمان لانے کے بارے میں تو یہ بھی ایک تقدیر ہے ایک تقدیر وہ ہے جو آسمان و زمین کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے اللہ رب العزت نے لکھ دی تھی میری بہنوں میرے بھائیوں غور کریں آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے ہم تو بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں آسمانوں زمین کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے اللہ نے ہر چیز کی تقدیر لکھ دی تھی اب یہ فرشتہ جو لکھتا ہے یہ کیا ہے کیا یہ بھی تقدیر ہے تو یہ وہ تقدیر ہے جو اصل تقدیر سے لی گئی ہے اللہ کے پاس اصل کتاب ہے تقدیر لکھی ہوئی تقدیر تو وہاں سے یہ معلومات اس فرشتے کو دی جاتی ہیں ورنہ اس کتاب میں اس پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا ہے صرف چار چیزیں نہیں سب کچھ لکھا ہوا ہے تو آپ یہ کتنی چیزیں لکھی گئی ہیں چار چیزیں اس کو رزق کتنا ملے گا یہ چار چیزیں لکھ کر فرشتوں کو دے دی گئی ہیں جن فرشتوں نے اس چیز پہ عمل کرنا ہے تو وہ لکھتا ہے اس کا رزق اس کی عمر اس کے عمال اور اس کے بدبخت ہونے کے بارے میں سعادت مند ہونے کے بارے میں آپ جناب والا لکھا گیا ہے رزق میں تو چاہوں گا آپ کی لکھا گیا ہے رزق لکھی گئی ہے عمر اور لکھے گئے ہیں امال اب جناب کیا ہوتا ہے مجھے بطور مسلمان پتا ہے کہ مجھے رزق مل کر رہنا ہے کون سا رزق جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود میں رزق کے لیے محنت کرتا ہوں صبح صبح آٹھ بجے نکلتا ہوں سردیوں کے دنوں میں نکلتا ہوں کورونا کے یہاں میں نکلتا ہوں رزک چاہیے بیگم کو کھلانا ہے بچوں کو کھلانا ہے مکان بنانا ہے اور یہاں پہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں کام پہ نہیں جایا کروں گا رزک جو لکھا ہوا ہے وہ گھر میں مجھے مل جائے گا مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے چھوٹے سے بچے کو میں سردی اور گرمی میں بڑا سا بیگ اس کی پیٹھ پہ لاد کر کتابوں سے بھر کر اسے سکول میں بھی بھیج دیتا ہوں ابھی اس کی عمر ساڑھے تین سال ہوتی ہے چار سال ہوتی ہے کیوں پڑھے گا لکھے گا آفیسر بنے گا یہ کمائے گا رزق آئے گا رزق کی تیاری شروع ہوگئی بےچارہ ساڑھے تین سال کا ہے کیوں کیونکہ اگر ابھی میں اس سے محنت نہیں کرواؤں گا ابھی یہ آرام کرے گا تو کل کو پریشان ہوگا تو ہم تدبیر اختیار کرتے ہیں یہاں پہ تقدیر کا سہارا نہیں لیتے اور یہاں پہ ہم سنجیدہ ہیں اچھا رزق بھی لکھا گیا ہے اور عمر بھی لکھی گئی ہے میرا بیٹا بیمار ہو جائے میں خود بیمار ہو جاؤں علاج کرواتا ہوں اس ڈاکٹر کے پاس اس ڈاکٹر کے پاس اس حکیم کے پاس اس حکیم کے پاس اس ہاسپٹل میں اس ہاسپٹل میں اپنی پورا اپنا زور لگا دیتا ہوں زندگی بچانے کے لیے حالانکہ تقدیر میں جو عمر لکھی ہے وہ مجھے مل کر رہنی لیکن یہاں میں تقدیر کا سہارا نہیں لیتا اور جب آتی ہے تیسری چیز کی باری وہ کیا ہے امال تو آپ جی آجیب صاحب اذان ہوگی نماز پڑھیں تقدیر میں لکھا ہوگا تو نماز پڑھ لوں گا نہیں لکھا ہوا تو میں کیا کروں روزہ رکھیں جی جی تقدیر میں لکھا ہی نہیں تھا روزہ لکھا ہوتا تو میں رکھ لیتا حج کرنے کیوں نہیں جاتے جی تقدیر میں نہیں لکھا ہوا تھا جی تو یہ انسان کس کو دھوکہ دے رہا اپنے آپ کو اگر تم سچے ہو تو جو تمہارا رویہ نیکیوں کے معاملے میں ہے گناہ کے معاملے میں ہے, وہی تمہارا رویہ رضت کے معاملے میں ہونا چاہیے زندگی کے بارے میں ہونا چاہیے لیکن نہیں وہاں پہ وہ کرتے ہیں جو کرنا چاہیے اور رض کے بارے میں جو کرتے ہیں کرنا چاہیے تقدیر کے انتظار میں گھر میں بیٹھے رہنا یہ نبیوں کی سنت نہیں آ رہی مصلاحت و اسلام آپ رزق کے لیے محنت کیجئے، اپنی زندگی بچانے کے لیے محنت کیجئے، اسباب اختیار کیجیے جنگ ہو رہی ہے ہیلمٹ پہنی ہی, ہے اللہ کے رسول خود پہنتے تھے زیرہ پہنتے تھے آپ بھی پہنیے اور ایسے ہی رزق کے لیے اللہ کے رسول نے بکریاں بھی چرائی ہیں کاروبار کیا ہے صحابہ کرام نے کاروبار کیا سب کچھ کیجیے کھیتی باڑی کیجیے لیکن یہ محنت آپ نیکمال کے لیے کیجیے رات کو الارم لگائیے کہ میں نے صبح کب اٹھنا ہے ساڑھے تین بجے اٹھنا ہے فجر کی نماز میں نے جماعت کے ساتھ پڑھنی لیکن یہاں پہ لالم کتنے بجے کا لگتا ہے صبح آٹھ کا آفس کے ٹائم کا صبح سات کا سکول کے ٹائم کا کالج کے ٹائم کا اور شیخ نے باز رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جو رات ہی عزم کر لے کہ فدر کی نماز میں نے نہیں پڑھنی اور آٹھ بجے اٹھنا ہے ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے بہر تقدیر کا معاملہ چونکہ حساس ہے اس لیے میں یہاں پہ تھوڑی سی تفصیل بیان کر رہا ہوں کیونکہ کئی لوگ اس معاملے میں گمراہ ہو گئی ہیں اور تقدیر کی عادیث پڑھتے ہوئے تقدیر کے موضوع پہ پڑھتے ہوئے اللہ سے پہلے دعا کر لیا کریں کہ یا اللہ مجھے میں کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں کیونکہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ تقدیر کو ہم سو فیصد سمجھ لیں جبکہ ہماری عقل محدود ہے ہم تقدیر کو سو فیصد سمجھ نہیں سکتے لیکن آپ حسن زن رکھیں اپنے اللہ پہ اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے تقدیر کی شکل میں اللہ نے جو کیا ہے اگر و انصاف پر مبنی ہے اس میں کوئی بھی میرے اوپر ظلم نہیں ہے میرا کام ہے محنت کرنا نیکیاں کرنا گناہوں سے بچنا اور اللہ تعالیٰ مہربانی کرنے والا ہے اس کے بعد کیا روحا جی؟ پھر وہ پھونکتا ہے اس میں کس میں اس بچے میں روحا روح کو لو جی اب روح پھونک دی گئی ہے اب یہ کیا بن گیا ہے اب یہ بچہ بن گیا اور یہاں پہ ایک بات نوٹ کیجئے گا کہ اب رو پھونکی گئی ہے اسی لیے علماء سے کہتے ہیں کہ اگر بچہ ماں کے پیڑ سے مردہ باہر نکلے جب کہ اس کی عمر کتنی ہے چار مہینوں سے زیادہ تو آپ اس کا جنازہ پڑھیں اگرچہ ضروری نہیں ہے لیکن پڑھے نبی علیہ السلام کے الفاظ ابو دو شریف کی حدیث ہے وہ سکی وہ بچہ جو مردہ پیدا ہو نامکمل ہو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا تو اب یہ جنازہ کیونکہ روح پھونکی جا چکی ہے لیکن اگر وہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلے ستر دنوں کے بعد تو ابھی تو اس کی اس کی پوری شکل بھی نہیں بنی تھی تو اس کو بچہ کہہ نہیں سکتے اس کو میت کہہ نہیں سکتے تو اس کا پھر جنازہ بالکل نہیں ہوگا وہ تو ایک ٹکڑا ہے بس جمع وقون ہے گوچ کی بوٹی ہے تو اس کا جنازہ نہیں ہوگا اور یہاں پہ یہیں سے میری مائیں بہنیں مسئلہ سن رہی ہیں مجھے امید ہے کہ وہ محسوس نہیں کریں گی بلکہ وہ شریعت کے مسائل کو سمنے کی کوشش کریں گی کیونکہ عام طور پہ پھر ایسے مسائل بتانے والا کوئی ملتا نہیں ہے کہ اگر چار مہینے سے اوپر عمر تھی کس کی حمل کی تو اب وہ حمل جو ہے ساکت ہو گیا اب جو خون آ رہا ہے وہ کون سا خون ہے وہ نفاس کا خون ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ عورت نماز نہیں پڑے گی رمضان کے روزے نہیں رکھے گی نہ یہ عام میں جب تک کہ یہ خون ختم نہ ہو جائے ختم ہونے میں چاہے دس دن لگ جائیں چاہے پندرہ دن چالیس دنوں کی مدت آخری مدت ہے افسوس ہوتا ہے کہ کئی مائیں بہنیں اس قدر ناواقف ہیں شریعت سے کہ خون ختم ہو جاتا ہے پندرہ دنوں کے بعد بیس دنوں کے بعد اور وہ کہتی ہیں کہ ہم نے چالیس دن پورے کرنے یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے چالیس دن تو آخری مدت ہے چالیس کا مطلب یہ ہے کہ چالیس دن ہو گئے اور خون اب بھی جاری ہے تو عورت کو حکم ہے کہ غسل کرو نمازیں شروع کرو اب اس خون کا اعتبار نہیں ہوگا تو چالیس آخری لمٹ ہے ورنہ اگر ولادت کے پانچ دن کے بعد دس دن کے بعد خون خوشک ہو جاتا ہے تو یہ عورت نے غسل کر کے نماز شروع کر دی اور اگر یہ ساکت ہوا ہے چالیس دن کے بعد پچاس دن کے بعد ساٹھ دن کے بعد تو ابھی تو وہ بچہ نہیں بنا تھا ابھی تو میت نہیں تھی تو پھر یہ خون کیا ہوگا یہ فاسد خون ہوگا اور اس خون کی حالت میں یہ نفاس کا خون نہیں ہوگا اور تو نمازیں پڑھے گی غسل کر کے نمازیں پڑھے گی تو برسم فکوفی روحا تو پھر وہ اس میں کیا پھونک دیتا ہے روپ پھونک دیتا ہے بس بے شک تم میں سے کوئی لیا ملو یقیناً عمل کرتا ہے لام تاکید کے لیے یقیناً عمل کرتا ہے کون سے امال جنت والے جنت والوں کے اعمال وہ امال کرتا ہے جنت والوں کے ہوتے ہیں یعنی کہ تم میں اس کو ایک پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہتا ہے رودے رکھتا رہتا ہے حج کرتا ہے عمریں کرتا ہے تلافتیں کرتا ہے گناہوں سے دور رہتا ہے حتّا لَا یہاں تک کہ نہیں رہتا بئی اس جنت کے مابین و بئی اس آدمی کے مابین اللہ درا مگر ایک ہاتھ یعنی یہ نیک جنتیوں والے امال کرتا رہتا ہے اور جنت جانے میں فاصلہ رہ جاتا ہے صرف ایک ہاتھ کا پھر کیا ہوتا ہے کتاب تو اس پہ غالب آ جاتا ہے الکتاب لکھا ہوا تقدیر غالب آ جاتی ہے فیام البیام ال تو وہ جہنمیوں والے اعمال کرتا ہے خل اللہ چنانچہ وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے یہاں پہ رکیے گا حدیث بڑی اہم ہے یہ الفاظ بھی ایسے ہیں جن کو نہ سمنے کی وجہ سے کئی لوگ گمراہ ہو گئے اللہ مجھے اور آپ کو گمراہی سے محفوظ رکھے کہتے ہیں دیکھو جی پوری زندگی جنتیوں والے عمل کرتا رہا اور آخری زندگی میں تقدیر غلب آ اس کا کیا قصور ہے تقدیر غالبانے کی وجہ سے جہنیوں والے عمل کرتا ہے میں داخل ہوا ہے اصل میں یہ جو جملہ ہے اس جملے میں دو تین لفظ ہیں جو کچھ روایات میں, آئے, کچھ میں نہیں آ سکے الفاظ نوٹ کیجیے کہ تم میں سے کوئی جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے وہ جنتیوں والے عمل ہوتے ہیں لوگوں کی نگاہ میں ان کے بظاہر وہ عمل کرتا کر رہا ہوتا ہے کون سے جنتیوں والے حقیقت نہیں لوگ یہ ہی سمجھ ہیں کہ جنتیوں والے عمل کر رہا ہے لیکن آپ کو کیا پتا کہ اندر سے وہ ریاکار ہو آپ کو کیا پتا اندر سے وہ منافق ہو آپ کو کیا پتا ہو کہ تنہائی میں وہ کتنے بڑے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے تو لوگوں کی نگاہوں میں وہ جنتیوں والے عمل کر رہا ہوتا ہے تو پھر تقدیر غالب آ جاتی ہے اور پھر وہ کون سی عمل کرتا ہے جہنو والے ان کے پھر وعدے طور پہ جہنموں والے عمل کرتا ہے دخل النار تو پھر کہاں وہ داخل ہو جاتا ہے جہنم کی آگ میں داخل ہو جاتا ہے وَإِنَّ لَيَعْمَلُ بِعْمَلِ النَّارِ اور بے شک تم میں سے کوئی یقیناً عمل کرتا رہتا ہے کون سی عمل جہنم والوں کے عمل گناہوں کا ارتکاب کرتا رہتا ہے حد اور یہاں پہ بھی وہ لفظ ہے یعنی کہ لوگوں کی نگاہوں میں وہ کون سے امال کر رہا ہوتا ہے جہنمیوں والے امال یہاں تک کہ نہیں باقی رہ جاتا جہنم کے مابین کے مابین اللہ درا مگر ایک ہاتھ بک والیل کتاب تو پھر اس پہ سبقت غالب آ کون تقدیر لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے تو پھر وہ جنتیوں والے امال کرتا ہے اور پھر وہ کہاں داخل ہوتا ہے وہ پھر داخل ہوتا ہے کس میں جنت میں اس لیے اللہ سے استقامت کی دعا کرنی چاہیے اور کثرت سے دعا کیا کریں یا دین اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو نہ پھیرنا میرے دل کو اپنے دین پہ اپنی توحید پہ قیم و دہم رکھنا یہ دعا کثرت سے کیا کریں اللہ کے کی کیا کرتے تھے اس کے بعد کتاب کے ریٹر شیخ سال شامی کیا کہتے ہیں کہتے ہیں آپ دیکھیں حدیث نمبر ایک سو انتیس اس میں یہ لفظ بھی آئے ہیں کہ وہ عمل کر رہا ہوتا ہے لوگوں کی نگاہ میں جنتیوں والے عمل تو یہ وہی چیز ہے جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اور آخر میں شیخ صاحب نے بھی تمبی کی ہوئی ہے کہ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں تو ان کی روشنی میں اس حدیث کو سمجھا جائے تو حدیث کیا تھی انسان کی اپنی ماں کے پیٹ میں پیدائش تخلیق تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو مراحل بیان کیے ہیں اللہ کے رسول نے کہ چالیس سے نطفہ چالیس جمع وخون چالیس گوشت کا ٹکڑا اور پھر روح پھونکتی جاتی ہے پھر بچہ حرکت شروع کر دیتا ہے ماں بھی محسوس کرتی ہے آپ دیکھیں کہ نبی علی السلام نے جیسے بتایا ویسے آج ہو رہا ہے اور ہر ماں اس کی تصدیق کرے گی اللہ اکبر یہ نبی علیسلام کے سچے نبی ہونے کی وعد دلیل ہے اور یہ وہ دلائل ہیں جو آپ ان لوگوں کو بتائیں جو آپ کے دائیں بائیں غیر مسلم رہتی ہیں ان کو ایسی حادیث بتائیں اور ان سے کہیں کہ آپ بتا دیں کہ اللہ کے کیسے بتا دیں اگر سچے نبی نہیں تھے تو اللہ کے کیسے بتا دیں اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ہر بچہ کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں کہ وقت میں کتنے حمل ٹھہر رہے ہیں اور ہر ایک, ایک ایک ایک مرلے کو اللہ جانتے ہیں اور ہر مرلے کے اللہ تخلیق کر رہی ہیں ہر ایک کے پاس فرشتہ بھی آ رہا ہے روح پھونک رہا ہے ہر ایک کی یہ رزق یہ چار چیزیں لکھی جا رہی ہیں اللہ اکبر اللہ کا نظام دیکھیے اس کے بعد پانچواں باب کیا ہے باب باپ الاجالی والارزاق یہ باب کس کے بارے میں ہے عمر کے لکھے جانے کے بارے میں اور رزق کے لکھے جانے کے بارے میں یعنی کہ اس باب میں بتایا جائے گا کہ ہماری عمریں بھی لکھی جا چکی ہیں ہمارا رزک بھی لکھا جا چکا ہے روایت قال اللہ اللہ ہے کہتے ہیں کہ ام حبیبہ نے کہا ام حبیبہ کون ہیں نبی علیہ اسات اسلام کی بیگم میری اور آپ کی ماں ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ ابوا کی بہن یہ ام حبیبہ کہتی ہیں اللہ, اے اللہ, مطعنی بزوجی رسول اللہ مجھے فائدہ دے میرے خامن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی کہ آپ کی زندگی کے ساتھ یعنی کہ اے اللہ میرے حامد اللہ کے جو رسول ہیں تیرے جو رسول ہیں یا اللہ ان کو زندگی دینا تاکہ ان کی زندگی سے میں فائدہ رہوں فائدہ دینا میرے باپ ابو سفیان کی زندگی کے ساتھ وابی اخی معاویہ اور مجھے فائدہ دینا میرے بھائی معاویہ کی زندگی کے ساتھ مسلم شریف کی حدیث طور پہ دلیل ابو سفیان کے ایمان پہ معاویہ کے ایمان پہ نبی علی السلاۃ السلام کے سامنے دعا ہو رہی ہے امی حبیبہ پہلے اللہ کے رسول،, رسول کا نام لیتی ہیں پھر ابو سفیان کا پھر اپنے بھائی معاویہ کا اور کیا ان کی زندگی مانگ رہی ہیں کہ اللہ ان کو زندگی دے وہ ام حبیبہ کی زندگی میں موجود رہیں تو اللہ کے رسول علی اللہ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا وہ تو ابو سفیان کے لیے دعا کر رہی ہے وہ تو کافر ہے وہ تو اندر سے منافق ہے اپنے کلمہ اوپر سے پڑھ رکھا ہے جیسا کہ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کئی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں صحابہ اکرام کے گستاخ بلکہ نبی علی گڑھ اللہ کے رسول علیہ السلام کو تکلیف دینے والے روز قیام جب اللہ کے رسول کو علم ہوگا تو اللہ کے رسول یہ تکلیف محسوس کریں گے کہ آپ کے صحابہ اکرام کے بارے میں کیسے باتیں کی گئیں اب اللہ کے رسول نے امیر ابیبا سے یہ نہیں کہا کہ تمہارا بھائی معاویہ یہ تو بڑا ظالم ہے یہ تو میرے آل بیت پہ ظلم کرے گا ان پہ ظلم کے پہاڑ ڈہائے گا تم ان کے لیے دعائیں کر رہی ہو اس کی زندگی کے لیے دعائیں کر رہی ہو تم دعا کرو کہ وہ تو مر جائے وہ تو ختم ہو جائے تاکہ میرے بچوں کو نقصان نہ ہو میرے آل بیت کو نقصان نہ ہو ایسی کوئی بات اللہ کے رسول السلام نے نہیں فرمائی فخال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے پھر کیا کہا ابیبا سے آپ نے اللہ سے سوال کیا ہے کس بارے میں مقرر کردہ عمروں کے بارے میں اللہ سے سوال کیا ہے ان عمروں کے بارے میں جو مقرر کی جا چکی ہیں یعنی کی میری زندگی کا سوال کر رہی ہے کہ جب تک تو زندہ رہے میں بھی زندہ رہوں جب تک تو زندہ رہے تیرا باپ زندہ رہے جب تک تو زندہ رہے تیرا بھائی زندہ رہے میری عمر ابو سفیان کی عمر تیرے بھائی معاویہ کی عمر اللہ تعالی کی ہاں لکھی جا چکی تو اس کے بارے میں سوال کیا کرو گی توں نے اللہ سے سوال کیا ہے ان عمروں کے بارے میں جو مقرر کی جا چکی وہ آساد اور ان قدموں کے نشانات کے بارے میں جو روندے جا چکے وہ عرزا کن اور تو نے سوال کیا ان رزق کے بارے میں جو تقسیم ہو چکے یعنی کہ جب تو میری زندگی کا سوال کر رہی ہے اپنے باپ کی زندگی کا اپنے بھائی کی زندگی کا تو ہماری عمر کے بارے میں سوال کر رہی کہ ہماری عمر میں اضافہ ہو ہمارے ہمارے رزق ہمیں ملتا رہے اور ہم دنیا میں چلتے پھرتے رہیں تو فرمایا تو نے اللہ سے سوال کیا ہے ان عمروں کے بارے میں جو مقرر کی جا چکی اور ان قدموں کے نشانات کے بارے میں جو روندے جا چکے اور ان رزق کے بارے میں جو تقسیم ہو چکے اللہ تعالی ان میں سے کسی چیز میں جلدی نہیں کریں گے اس کا وقت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں سے کسی چیز کو جلدی لے کر نہیں آئیں گے اس کا مقررہ وقت آنے سے پہلے موت اسی وقت آئے گی جب لکھی ہوئی ہے ابو سفیان کی بھی معاویہ کی بھی اور میں بھی اسی وقت فوت ہوں گا جو میری میرا وقت لکھا جا چکا ہے ولا اور اللہ تعالیٰ لیٹ نہیں کریں گے منہا ان میں سے شہی کسی چیز کو بادہ اس کا وقت آ جانے کے بعد تو ہمارے ہمیں وہی زندگی ملے گی جو لکھی جا چکی ہے نہ اس میں کوئی اضافہ ہوگا نہ اس میں کوئی کمی ہوگی وَلَو سَألتِ اللَّهَ اور اگر تو اللہ سے سوال کرتی اللہ تعالیٰ تجھے اور قبر کے عذاب سے لکان اللہ کا تو یہ دعا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوتی مجھے امید ہے کہ حدیث بالکل واضح ہو چکی ہوگی آپ لوگوں کے لیے اللہ کے سر کیا فرما رہے ہیں کہ بہتر یہ تھا کہ تو سوال کرتی کہ اللہ تعالیٰ تجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھے تجھے عزاب جہنم سے محفوظ رکھے تو سوال کر رہی ہے میری عمر کے بارے میں اپنے باپ کی عمر کے بارے میں معاویہ کی عمر کے بارے میں تو ہماری عمریں طے ہو چکی ہمارا رزق طے ہو چکا وہ جو تقسیم ہو چکا ہمیں مل کر رہنا ہے اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے سور کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں تو پہلے سے طے ہو چکی سوال کرنا چاہیے تھا قبر کے عذاب سے بچنے کے بارے میں جہنم کے عذاب سے بچنے کے بارے میں تو قبر کا عذاب بھی تو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے جہنم کا عذاب بھی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے تو اس کے بارے میں سوال کیوں تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پہلی تو دعا تھی اس کا تعلق دنیا سے تھا اور دوسری دعا جو ہے اس کا تعلق اس سے آخرت سے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ پہلی دعا ممنوع ہے حرام ہے یہ آپ نے نہیں کہا آپ کو بتا دوں گا توجہ کیجیے گا اللہ کے سر کہہ رہے ہیں یہ دوسری دعا زیادہ بہتر تھی پہلی کے مقابلے میں ورنہ کسی کو یہ دعا دینا اللہ تمہاری زندگی میں برکتیں ڈالے اللہ تمہاری عمر لمبی کرے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ جو دوسری دعا ہے لیکن یہ زیادہ عظیم ہے کہ آپ کسی کو آخرت کی دعا دیں دنیا کی دعا سے بہتر کیا آخرت کی دعا دیں اللہ تمہاری آخرت بنائے اللہ تمہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے کیونکہ دنیا کے بارے میں جس کو آپ دعا دیں گے وہ دعا تیس سال کے لیے ہوگی چالیس سال کے لیے ہوگی پچاس سال کے لیے ہوگی اور آخر کی دعا ہمیشہ ہمیشہ کی. اس کے بعد باب نمبر کیا ہے سات کیا ہے باب نمبر چھ باب کل مولود یولد علی یہاں پہ میں ایک آپ ایک تو درخواست آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا آپ میں سے جن بھائیوں کے پاس کتاب نہیں ہے ان سے میں درخواست ہے کہ کتاب آپ نے سامنے رکھ کے پھر سنا کریں آپ کو پھر مزہ آئے گا اگر آپ کو اب کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کتاب نہیں حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے ہونے چاہیے چاہے آپ کو اچھی عربی نہیں آتی اگر یہ کتاب اردو میں آپ کو ملتی ہے تو الحمدللہ اردو میں شاید یہ فی الحال نہیں ہے تو کم از کم عربی کی یہ آپ اپنے سامنے رکھا کریں کہاں سے لیں گے آپ کتاب گروپ میں پی ڈی ایف کی شکل میں کتاب دی گئی تھی تو آپ اس کا پرنٹ نکال لیں اور میں اپنے بھائی عبد المحسن بھائی سے درخواست کروں گا کہ اس, اس کتاب کا پی ڈی ایف دوبارہ وہ دے دیں گروپ میں دوبارہ اس کا دے دیں پی ڈی ایف تاکہ جو لوگ بعد میں شریک ہوئے ہیں وہ اس کا پرنٹ نکال لیں یہ کتاب آپ کے سامنے ہونی چاہیے ایک بات میں نے یہ کرنا تھی دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ میں پانی کافی پی رہا ہوں آپ کو درس دیتے ہوئے چائے کافی پی رہا ہوں اصل میں کئی دفعہ نیند آنا شروع ہو جاتی ہے آپ کو پتہ نہیں چلا گزشتہ درس میں میں نے آخری حدیث بڑی مشکل سے آپ کو پڑھائی ہے نیند کا غلبہ ہو رہا تھا کیونکہ دن کے ٹائم نیند پوری نہیں کر پایا اس لیے مجھے کافی نیند آ رہی تھی آخری دس میں نے بڑی مشکل سے پڑھائی ہے پتہ نہیں آپ میں کسی کو پتا چلا کہ نہیں پتہ چلا نیند کے بارے میں اس لیے میں چائے کا زیادہ کر رہا ہوں تیز پتی کے ساتھ تاکہ نیند کم آئے. تو برحل اب یہ چھٹا باب ہے باب کیا ہے فطرہ ہر بچہ پیدا ہوگا کس پہ فطرت پہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے کس چیز پہ فطرت پہ فطرت کا میں لفظی میں کیا ہوتا ہے پیدائش اور مراد کیا ہے اللہ کی فطرت سے کیا مراد ہے کہ وہ حالت ہے جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا فطرت کا لفظی منع کیا ہے پیدائش اور فطرت اللہ اللہ کی فطرت اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ حالت جس حالت پہ اللہ نے بچوں کو انسان کو پیدا کیا اور وہ کیا حالت ہے وہ توحید ہے وہ اسلام ہے تو اللہ تعالی نے ہر بچے کو اسلام پہ پیدا کیا ہے توحید پہ پیدا کیا ہے بعد میں معاشرہ سوسائٹی والدین اس اسے خراب کرتے ہیں جب والدین بچے کو قرآن پڑھانے کی بجائے تفسیر پڑھانے کی بجائے کسی ایسے سکول کالج میں بھیجتے ہیں جہاں پہ کفر ہے جہاں کا ماحول بے حیائی ہے فحاشی ہے جس ماحول میں اسلام کے خلاف باتیں ہوتی ہیں اللہ کے رسول کے خلاف باتیں ہوتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف باتیں ہوتی ہیں نبی علیہ السلام کی زیادہ شادیوں پہ اعتراض کیا جاتا ہے اسلام کی سزا چور کا ہاتھ کاٹا جائے اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے جہاں پہ یہ چیزیں پڑھائی دیں آپ اپنے بچے کو وہاں بھیجیں گے تو بچے کے کفر کے ذمہ دار آپ بھی ہیں اگر کل کو وہ کافر بن جاتا ہے اور کافر بننا کو مشکل نہیں ہے کتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں جو اسلام کی کسی ایک چیز کا انکار کرتے ہیں تو کفر کی رائے اختیار کرتے ہیں جب آپ کا بچہ یہ کہے گا بڑے آرام سے کہ اسلام میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں ہونی یہ نہیں ہونی چاہیے چیز تو آپ تو مسکراہ پڑیں گے لیکن یہ کفریہ کلمہ ہے جو آپ کا بچہ کہہ چکا ہے قرآن کی عید کا انکار کر رہا ہے اللہ کی نازل کردہ سزا کے اوپر اعتراض کر رہا ہے اسلامی ممالک میں عام طور پہ چور کو سزا نہیں دی جا رہی تو یہ درست نہیں ہے دینی چاہیے لیکن اس پہ عمل نہ کرنا اور چیز ہے اور اس اس رات کے اوپر اعتراض کرنا اس کو غلط سمجھنا اس کو نامناسب سمجھنا یہ تو اللہ کے اوپر اعتراض ہے قرآن کے اوپر اعتراض ہے اللہ کے رسول کے اوپر اعتراض ہے یہ تو کفریہ کلمہ ہے ایسے کفریہ الفاظ وہ بچے عام طور پہ بول جاتے ہیں میں کہہ رہا ہوں عام طور پہ جو کالجوں میں پڑھتے ہیں ایسے کالج جہاں پہ اسلامی ماحول نہیں ہے جو ایسی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں جہاں پہ اسلامی ماحول نہیں ہے اور جو باہر جا کر پڑھتے ہم کیا کہتے ہیں نہیں جی باہر سے پڑھ کر آیا ہے اور ابھی تک نماز پڑھتا ہے نماز کیا پڑھتا ہے عقیدہ پہلے ہے اس کے پاس بیٹھے کبھی آپ کو بتائے گا اس کے ذہن میں کیا گند بھرا ہوا ہے اس وقت اسلام کے خلاف کیا شعب و شبہات ہیں مثال کے طور پہ اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو اتنی شادیاں کی یہ بات غیر مناسب ہے تو یہ آپ کے اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں قرآن کے اوپر اللہ کے اوپر یہ تو کفر ہو گیا اس لیے میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں آپ کے بچوں کے بارے میں ہمارے بچے ہم ان کو دین کی گہری معلومات نہیں دیتے کیا آپ نے اپنے بچوں کو اس دورے میں شریک کیا ہوا ہے لاک ڈاؤن کیا یام ہے آپ کے بچے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی چینلز دیکھ رہے ہیں موبائل کے ساتھ کھیل رہے ہیں کیا آپ نے ان کو اپنے ساتھ اس دورے میں بٹھایا ہوا ہے ہم انہیں دین گہرا دین نہیں سکھاتے ہمارا بچہ تیراکی نہیں جانتا لیکن ہم اس کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں یونیورسٹیاں سمندر ہیں دین بغیر ان کو وہاں پھینک دینا ایسے ہی ہے جیسے اپنے بچے کو تیراکی سکھائے بغیر سمندر میں آ, ڈال دیں اور کہیں کہ یہ خود ہی تیر لے گا سمجھدار بچہ ہے وہ تھوڑی دیر بعد مر جائے گا وہ تو اور آپ اس خوش فہمی میں ہے کہ میرا بچہ کبھی خراب نہیں ہوگا میرا بچہ سمندر میں کبھی نہیں ڈوبے گا جب تیراکی سکھائی نہیں کیوں نہیں ڈوبے گا بھائی تو بہرحال ہر بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کس چیز کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہے کوئی بچہ یعنی کہ ہر بچہ مین زیادہ ہے تاکید کے لیے نہیں ہے کوئی بچہ مگر وہ پیدا ہوتا ہے فطرت پہ دوسرے لفظوں میں آسان ترجمہ کہ ہر بچہ فطرت ہی پہ پیدا ہوتا ہے اور فطرت کا مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں یعنی کہ دین اسلام پہ پیدا ہوتا ہے توحید پہ پیدا ہوتا ہے اب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے جی جو بچہ زنا سے پیدا ہوا ہے فوت ہو جائے جنادہ پڑھ سکتے ہیں کیوں نہیں پڑھ سکتے وہ توحید کے اوپر پیدا ہوا ہے مسلمان گھر میں اس کی ماں مسلمان ہے چاہے بدکار ہے تو اس بچے کا جنادہ پڑھیں گے اب واہدانی او یو نسی رانی او یو تو اس بچے کے ماں باپ یوحبانی اس بچے کو یہودی بناتے ہیں وہ مسلمان تھا لیکن والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں او یو یا اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں او ہی یا اس کو مجوسی پارسی بنا دیتے ہیں آپ کی پوجا کرنے والا بنا دیتے ہیں تو بچے کو خراب کرنے کے ذمہ دار کون ہوئے والدین یا تو براہ راس بچے کو دین اسلام کے علاوہ کو اور دین سکھائیں گے کیونکہ والدین غیر مسلم ہیں اور یا مسلمان ہیں لیکن بچے کو جو ماحول دیں گے وہ یہودیوں والا یا عیسائیوں والا یا پارسیوں والا یا ہندوؤں والا یا سکھوں والا یا مردوں والا اللہ کے وجود کا انکار کرنے والوں کے ماحول میں پھینک دیں گے تو ایسے ماحول میں بچہ پھر کیا ہوگا وہ غیر مسلم ہوگا چاہے کلمہ پڑھتا ہو لیکن میں یہاں پہ یہ بتا دوں کہ ایسے بچے جو بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں وہ اپنے منہ سے کفریہ لفظ نکال لیں تو ہم نام لے کر انہیں کافر نہیں کہیں گے کیونکہ کسی کو باقاعدہ طور پہ نام لے کے کافر کہنے کے لیے کئی شرائط ہیں ہو سکتا ہے بچہ جاہل ہو اس کو پتہ ہی نہ ہو کوئی شبہ ہو اس کے شوبے کا ازالہ نہ کیا گیا ہو لیکن اس کے الفاظ کفریاں ہیں لیکن اس کو نام لے کے نہیں کہیں گے کہ اے اسماعیل تو تو کافر ہے کیونکہ تو نے یہ لفظ کہہ دیا ہے ایسا نہیں ہوگا کما تنبہ متن جم آ جیسا کہ جانور جنم دیتا ہے جنم دیتا ہے جانور دیکھتے ہو جس کا کوئی کٹا ہوا ہو کان کٹا ہوا ہو ناک کٹا ہوا ہو ان کے جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے ناک ٹھیک ہوتے ہیں ان کے کان ٹھیک ہوتے ہیں ایسی ہر بچہ انسانوں کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے اسلام پہ ہوتا ہے توحید پہ ہوتا ہے پھر ابو کہا کرتے تھے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد کہ فطرت اللہ اللہ کی فطر ناس علیہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس فطرت کے مطابق جس فطرت پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے یعنی کہ اس سے پہلے عید کیا ہے اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو آپ جائیں گے کہ فاقیم مزہ کالی دین کہ آپ اپنے چہرے کو تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ ہر بچہ کس عید پہ پیدا ہوتا ہے توحید پہ اور اسلام پہ پیدا ہوتا ہے پھر والدین سوسائٹی ماحول اس کو خراب کرتے ہیں میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں بار بار کہ آپ کے بچے آپ کے پاس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں جس خالق نے یہ نعمت دی ہے ان بچوں کو اس خالق کا اطاعت گزار بنائیے اس خالق کا کلام سیکھنے والا بنائیے اس خالق کے لیے نمازیں پڑھنے والا بنائیے اس خالص کی اس خالق نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے دور رہنے کی ان کو تلقین کیجئے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو اللہ کے خلاف استعمال نہ کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنے آپ کو اور پتھر ہوں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صحیح مانوں میں سمنے کی توفیق دے اور اپنے بچوں کی قرآن و حدیث کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ یہ تقدیر کے مسائل سمنے کی توفیق دے یہ تقدیر کے بڑے اہم مسائل آگے بھی آ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ناگا کرنے سے پرہیز کیجیے اور ہمارے شیخ محترم جناب شیخ شمس الزمان اللہ بار بار یہ اعلان دے رہے ہیں کہ جو بقاعیدگی سے ان لیکچرز میں حاضر ہوں گے ان کو انشاءاللہ شاء سرٹیفکیٹ ملے گا کہاں سے سعودی عرب کے شہر الخبر میں جو سینٹر ہے جن کی زیر نگرانی پروگرام میں دورہ ہو رہا ہے ان کی طرف سے انشاءاللہ شاء سرٹیفکیٹ ملے گا اللہ رب العزت ہم سب کو دل لگا کر نبی علی اللہۃسلام کی احادیث کے بارے میں یہ دروس سننے کی توفیق دے خدا اللہ رب الم